اللہ نے مقرر ناؤ کیا ہے کانچ نرا ہوا اور نہ بجار اور نہ وسیلہ اور نہ حامی کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افترا باندھ دیتی ہے اور ان میں اکثر نریب عقل ہے